بسنی کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ ان میں سونی کے کنگن اور موتی پہنائی جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے